باللہ من بسم اللہ رحیم الحمد اللہ الرحمٰن الرحیم, الرحیم وسلط و امام المۃ سولانا محمد اجماعین لبائے جامی کی تمہید وغیرہ جو ہے وہ ہم نے کر لی تھی دو بیانات اس موضوع پہ ہوئے تھے پھر کافی عرصہ کچھ وقفہ رہا تو اب ان اللہ کے اذن و توفیق سے یہ سلسلہ شروع دوبارہ سے کر رہے ہیں اور آج ہم پہلے دو لوائے لائحہ اول اور لاہے جو دوم ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں یہ ہم پہلے بات کر چکے کہ لوائے کیا ہے لایا کس کو کہتے ہیں لایا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک واضح چیز کو کہتے ہیں چمکدار چیز کو کہتے ہیں ثبوت کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بہت سے معنی جو ہیں وہ موجود ہے جو پہلا لائحہ ہے آ, اس کا موضوع جو ہے وہ ہے یک دلی اور یکروی اب ہم پہلے تو ہم نے تھوڑا سا کچھ فارسی کا کیا انہوں نے کہا وہ بھی پڑھا اور وہ ساری چیزیں اب اس طرح نہیں کریں گے ہم بالکل عام انداز میں بات کریں گے تاکہ ایک عام انسان کو بھی بات سمجھ آ سکے کہ ہوا کیا پہلے تمہید چل رہی تھی تو چلے کوئی بات نہیں اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے انسان کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے اور اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک دل رکھا ہے یہ ایک نعمت ہے ایک کا ہونا اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس میں کسی ایک کی محبت سما سکے اور وہ کون, کون, کون ہے وہ ایک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کسی غیر کی محبت اس کے اندر نہیں سما سکتی اور کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر ایسا نہ کرے تو آج کل کیا ہو رہا ہے یا ان کے زمانے میں بھی یہ انسانی فطرت ہے اور اسی پہ جزا جزاور سزا کا تصور قائم ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی اے انسان تو ایک جو دل ہے اس کے سو ٹکڑے نہ کر اور سو مقصود نہ بنا پھر اس کے بعد اچھا آپ کا انداز یہ ہے کہ پہلے کچھ نثر بیان کرتے ہیں پھر کچھ روبایات بیان کرتے ہیں اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو مزید آگے جو ہے آپ نے یہ نشاندہی کی ہے کہ جو انسان ہیں انہوں نے اپنا معبود کئی بتوں کو بنا لیا اور مغز کو چھوڑ کر چھلکے کے طلبگار ہو گئے کہتے ہیں کہ دل کو اس بت اور اس بت کے ساتھ نہ لگا جب تیرے دل میں سینے میں دل ایک ہے تو تیرا محبوب بھی جو ہے وہ صرف ایک ہی ہونا چاہیے اچھا اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں انسان کا دل جو ہے اس کا انداز بنائے جانے کا اس طریقے سے ہے کہ اگر کسی غیر کی محبت اس میں آتی ہے تو وہ بہت وقتی آتی ہے دنیاوی کسی بھی چیز چاہے کوئی دوسرا انسان ہے یا کوئی چیز ہے اس کی محبت اس کے اندر ہمیشہ قائم نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مقصود کو اللہ کی طرف نہیں لے کر جاتے اور اپنا مقصود غیر اللہ کو بناتے ہیں چاہے اس میں دنیاوی معاملات ہیں یا جو بھی ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو کبھی چین نصیب نہیں ہوتا کیونکہ ایک چیز کو انہوں نے مقصد مقصود بنایا اس کی محبت کچھ عرصے بعد کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر وہ دوسری کو بنا لیتے ہیں کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر وہ تیسری کو بنا لیتے ہیں کیونکہ اس دل کا کو بنایا اس طریقے سے گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی محبت اس میں مسلسل نہیں رہ سکتی اور اس میں اپنے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں ایک شخص کہتا ہے مجھے اپنے بچے سے بہت محبت ہے بالکل ہوگی لیکن اس دل میں اللہ کے سوا چاہے کا بچہ ہو, مسلسل اور آخری وقت تک ایک طرح سے محبت نہیں قائم رہ سکتی یہ مختصر سی میں گفتگو آپ کے لاہے اول کے حوالے سے میں نے عرض کیا اسی کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں وہ دوسرے لائے ہاں کے لائے جس کا موضوع آپ نے رکھا ہے تفرقہ اور جمعیت. یہ جو موضوع ہے یہ میں بیان کر رہا ہوں آپ نے تو صرف لکھا ہے نثر لکھی پھر رباعیات لکھی اچھا تفرقہ کا ہم تو مطلب یہ لیتے ہیں جیسے گروہوں میں بٹ جانا فرقے جیسے ہمارے ہاں بن گئے یہاں پہ تفرقہ کا یہ مطلب نہیں لیا گیا ہے یہاں پہ تفرقہ کا یہ مطلب لیا گیا ہے کہ دل کو اللہ سے ہٹا کے بہت سے بتوں سے جوڑ دیا ہم جب بتوں کا کہتے ہیں تو بت ہم لیتے ہیں کہ جیسے جی فلاں فلاں بت کو پوج رہا ہے یہ نہیں ہے انسان کو اگر لالچ ہے تو جو دولت ہے وہ بت ہے انسان کو اگر ہفس ہے تو جو ہفس ہے وہ بوت ہے سو بوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہم کہیں جی وہ پتھر کا بنا ہوا ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جو ہمارے دل میں جگہ بنا لے وہ بوت ہے اچھا اور جمیت کیا ہے جمیت یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھو اس میں تمہیں مشاہدہ یہاں حاصل ہو اچھا اب بعض لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی سکون جو ہے وہ ساز و زمان کے جمع کرنے میں ہے یہ ساری عمر جو ہے وہ اسی دائمی تفرقے میں پڑے رہتے ہیں اور یہ تفرقہ اصل میں حجابات کی صورت میں آتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جو اہل یقین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمع مال و دولت ہے یا اسباب ہے یہ اصل میں بائیس جمیت نہیں ہیں بلکہ یہ باعث تفرقہ ہے اس لیے انہوں نے اس چیز کو بالکل ایک سائڈ پر کر لیا کہ بس ٹھیک ہے ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی لیے جمیت سے مراد فنا فلہ لیا جائے گا اور جو تفرقہ ہے اس سے مراد ہجر و فراق لیا جائے گا لیکن یہاں ایک اور چیز میں رکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ روحانی طور پہ جو سفر ہوتا ہے عام طور پہ وہ عشق سے شروع ہوتا ہے پھر فنا اللہ کی طرف جاتا ہے پھر فنا اللہ سے بکاب اللہ کی طرف جاتا ہے فنا اللہ کے پیچھے بھی ہجر ہے اور فنا اللہ کے آگے بھی ہجر ہے لیکن فرق دونوں میں یہ ہے جو آگے والا ہجر ہے وہ اچھا ہے اور وہ ٹھیک ہے اور جو پیچھے والا ہجر ہے وہ ہے جو سب کچھ برباد کر دیتا ہے اور وہی وہ یہ تفرقہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تفرقے والے ہجر کے اندر رہتے ہیں شایدنی. اس سے آگے نہیں جاتے ہیں اور مال و اسباب کو اور ان چیزوں کو ہم اپنا جمیت کا ایک راستہ سمجھتے وہ اس طرف لگ جاتے ہیں تو جو تیرے دل میں جو مشکلات کا سامنا ہے اس کے لیے تو نے مختلف اقسام کے بتوں کو جو ہے وہ اپنا رکھا ہے اب ان سب بتوں کو اگر دل سے نکال دے گا تو مشکل آسان ہو جائے گی اور محبوب حقیقی سے جو دوری ہے اور ہجر ہے وہ صرف اور صرف اشیائے عالم یہ جو اشیائے عالم ہیں ان سے دل لگانے ہی کی وجہ سے ہے اگر ان سے رشتہ توڑ کر دل ایک محبوب کے حوالے کر دیا جائے تو جمعیت حاصل ہو جائے گی اور وہ لوگ جو ہر وقت وسوسوں کے تفر میں پریشان رہتا ہے اس کے لیے جو اہل جمع ہیں جو جمیت کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مذہب میں ان کی سوچ میں ان کے فلسفے میں وہ انسان بدترین انسان ہے اور قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہا گیا کہ یہ ان کی حیثیت کتوں جیسی ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے قرآن اور حدیث میں ایسے بڑے باز اشارے مل جاتے ہیں کہتے ہیں کہ واللہ یہ جو حالت ہے یہ حالت شیطان کی ہے انسان کی نہیں ہے لیکن جہالت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ یہ پہچان نہیں پاتا خناس سمایا ہوا ہے پھر سالک کو کہتے ہیں کہ اے سالک راہ حقیقت پر تجھے چاہیے کہ ہر مضمون پر بات کرنا چھوڑ دے راہ خدا کے سوا کسی راستے پر مت چل کیونکہ مال و متا کا جمع کرنا جو ہے یہ اس سے محبوب سے دوری پیدا ہوتی ہے اور یہ جو مال و دولت ہے اور یہ جو اسباب ہیں ان سے سکون قلب حاصل نہیں ہو سکتا پھر مزید فرماتے ہیں کہ کب تک تو حصولِ کمال کے لیے مکتب میں علم ہے فلسفہ ہے ہنسہ ہے حساب کتاب ہے ان چیزوں کو پڑھتا رہے گا ذکر خدا کے سوا ہر چیز شیطانی وسوسوں میں شامل ہے اللہ سے شرم کرو اور وسوسوں کو اور غیار کو چھوڑ دو اچھا لیکن اب اس سارے معاملے میں ایک بات بڑی ضروری ہے سمجھنی پہلے لایا کے اندر بھی یہ نکتہ آتا ہے اور دوسرے میں بھی آتا ہے اس سے بظاہر کچھ لوگ یہ مطلب لیتے ہیں دنیا چھوڑ دو پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے یہ میتھمیٹکس اینڈ اکنامکس اینڈ فزکس جو آپ پڑھ رہے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی یہ بےکار ہے اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے دنیاوی اسباب کو سیکھنا بھی ہے ان کو اختیار بھی کرنا ہے ان کو دل میں جگہ نہیں دینی ہے پیسہ جیب میں رکھنا ہے دل میں نہیں رکھنا ہے دل جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس میں گنجائش بھی صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ہے اور کسی چیز کے ساتھ بھی دل جو ہے جب آپ دل کا تعلق چھوڑتے ہیں جوڑتے ہیں تو وہ مسلسل خوشی میں یا کامیابی یا سرشاری اس کو کبھی حاصل نہیں ہوتی اس کو کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے قرب حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کی دوری وقت کے ساتھ ساتھ دن بدن لمحہ ب لمحہ بڑھتی چلی جاتی تو اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اسباب اختیار کریں اس کو دل میں جگہ بنتے ہیں کیونکہ دل میں جگہ دینے سے وہ ایک بن جائے گا اور بتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور دینی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ شرک کی کئی اقسام ہیں اس میں سے کچھ شرک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی باریک نقطے پہ قائم ہوتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اس میں جاگ ہیں تو اللہ تعالی میں ہدایت دے بات کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے وہ صلی اللہ علیہ خلقی سید نو مولانا محمد ہی اجمائین